الحمد للہ وسلات ولیم شعب الردیم و نادا نوہر قصہ رب الجلال ولی اکرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور ان قصوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور نمونہ ہے جیسے امبا رسول ماں نسب تو بحی کو عادت یہ جو سارے کے سارے آپ کو امبیاء رسل کے ہم حالات سناتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ و علی و فہدی و سلم فدا و و امی اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے ماں نصب تو بحی فو آدت حاجی الحق و مئو عزت اور ان قصوں میں تیرے پاس سچائی کی خبریں اور سچائی پر جمنے والوں کی داستانیں اور سچائی پر جم جانے والوں کی کامیابی کی خوشخبری پہنچ چکی اور یہ ایک معاوضہ ہے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر نیم مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے تو اس یاد دہانی کے تحت ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ نوح علیہ سلاط وسلام کا بیٹا ڈوب گیا کیونکہ وہ ان کے راستے پر نہیں تھا اور نوح علیہ سلاط وسلام اسے سمجھاتے رہے مگر وہ باز نہیں آیا اب جب وہ ڈوب گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو چوس لے آسمان کو حکم دیا کہ اقلی تھم جا بارش برسانہ بند کر دے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین بھی اللہ کے حکم کو سنتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں سجدہ ریز ہیں وغید الماء یہ اوپر والی آئے ہے پانی خشک ہو گیا پانی سب چوس لیا گیا وقوبی الامر اور اللہ رب العزت نے جو امر طے کیا تھا وہ پورا ہو گیا فیصلہ ہو گیا وقف طوق اللجی کشتی جودی پہاڑ پر پھیر گئی بعدل اور یہ کہا گیا کہ پھٹکار ہے ظالم قوم پر جنہوں نے زندگی کی قلیل مہلک کو کھو دیا اور ایک ہمیشہ کا عذاب اپنے لیے واہ کر لیا اب نوح علیہ سلاۃ وسلام نے اپنے رب کو پکارا ونادا نوح رب منادی کی نوح علیہ سلاۃ اسلام نے اپنے رب کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ارادہ کیا پکارنے کا فقال اور کہا ربی اے میرے رب ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے سچا ہے و انت احكم اور تم تو سب حکم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احکم ہے تیرا حکم سب سے بڑھ کر عدل پر اور سب سے بڑھ کر حق پر اور انصاف اور ہر اعتبار سے حکمت پر مبنی ہے معلوم والے سلاد اور سلام نے جس کو دلیل پکڑا وہ یہ تھا کہ قل نحمل من اسنین اس میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا سوار کر لے وہ اہلک اور اپنے اہل کو الا من صابا کا ان کے جن کے بارے میں اللہ کا قول پہلے سے گزر چکا ومن آمن اور تمام ایمان والوں کو تو اللہ کا قول ان کی بیوی کے بارے میں گزر چکا تھا کہ وہ گمراہ ہے بیٹے کے بارے میں لوہ علیہ سلاط وسلام نے اللہ من سبق علیہ جس کے بارے میں گزر چکا فیصلہ اللہ کا اس کے بعد کیوں دعا کی یہ ایک مسئلہ ہے اس میں صحیح تفسیر جو سب سے راجح تفسیر معلوم ہوتی ہے وہ وہی ہے جو الاحکام میں قرطبی نے جو ہے نقل کی ہے اپنے علماء سے اور امام شوقانی رحی اللہ نے بھی اس تفسیر کی تعید کی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ سلاط کا بیٹا بظاہر منافق تھا اور نوح علیہ سلاط وسلام اس کی باطنی کیفیت سے واقف نہ تھے کیونکہ عالم الغ بہادہ صرف اللہ ہے تو اس کی ظاہری حالت کی بنیاد پر اس کے ڈوبنے کے بعد نوح علیہ سلاۃ وسلام نے اہلک سے کہ اپنے اہل کو سوال کر اپنے اہل سے یہ دلیل پکڑی کہ یہ میرے اہل میں سے ہے ربض جلال ولی اکرام یہ ڈوب گیا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے یہ نہیں کہا معذلہ تک قطعاً کہ وعدہ پورا نہیں ہوا بلکہ بڑے ادب و احترام سے بڑی التجا سے یہ کہا کہ تیرا وعدہ بھی حق ہے بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا اور ڈوب بھی گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ راجح بات یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹا جو تھا وہ بظاہر مسلمان تھا اور حقیقت رب الجلال و اکرام کے علم میں وہ کافر تھا قال یا نوح اللہ نے جواب دیا اے نوح علیہ السلاط اسلام انہ لئی سمن اہلک <اَحْلِك> وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے انلو غیر صالح بے شک وہ تو غیر صالح عمل ہے یعنی وہ تو مجسمہ ہے غیر صالح عمل کا وہ تو کافر ہے اس کا باطن کفر پر تھا اس واسطے اللہ نے فرمایا حقیقت یہاں پر مضاف جو ہے محضوف ہے یہی ہے کہ یہ صاحب عمل ان غیر خالح یہ ایسا شخص ہے کہ جس کا عمل غیر صالح ہے مگر بو کے لیے محروف ہوا یہاں پر مضاف اور عمل ان غیر صالح کہہ دیا گیا کہ یہ مجسمہ ہے غیر صالح عمل کا فلا پلا تس الما ل مجھ سے سوال نہ کر اس کا جس کا تجھے علم نہیں ہے انی ان میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین تو جاہلین میں سے نہ ہو جانا رب والاکرام کا اور نوح علیہ سلاط وسلام کا یہ مکالمہ یہ حقیقت ہے کہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور توحید کا اس طرح واشگاف بیان ہے کہ جو لوگ توحید باری تعلی کے بارے میں ذرا بھر بھی کتمان کا شکار ہوتے ہیں وہ بد نصیبی کی طرف جا ہی رہے ہیں صافات سورت کس سفر پر ہے یہاں پر اہل کی تفسیر کے طور پر آیا مبارکہ موجود ہے جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کے راستے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو انبیاء اور رسل کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو نسبت دی ہے نسب کے اعتبار سے دونوں مفہوم اہل کے موجود ہیں دیکھیے یہاں سورہ اشفافات ہے نوح علیہ سلاط وسلام کا جہاں ذکر آتا ہے آخری آیات میں وقوم ہما من سلام علی ابراہیم علیہ اللاط والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق کا ذکر کیا علیہ سلاط و السلام پھر موسا علیہ سلاط والسلام کا ذکر ہے پھر اس کے بعد ہارون علیہ سلاط والسلام کا نام بھی اس میں آ گیا الییاس کا ذکر ہے علیہ صلاح و السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوت کا ذکر کیا علیہ سلاد والسلام پھر یون صلی سلاۃ والسلام کا ذکر ہے یہ پیچھے ہاں ٹھیک ہے پیچھے ذکر گزر چکا میں نے سوچا کہ شاید یہیں پر جہاں سب انبیاء کا یہ ذکر ہے پچہتر نمبر آئے پہ اللہ تبارک وطالیہ نوح علیہ سلاط والسلام کا ذکر کیا ولاق نادانا نو فلن عمل مجھے اور ہم نے پکارا لوہ کو اور وہ بہترین تھا جواب دینے والوں میں یعنی بہت اچھے طریقے سے جو اللہ تعالی کی پکار پر لبیک کہتے ہیں ان میں سے تھا وہ نت جئی نہ ججات دی وہ آہلا ہو اور اس کے اہل کو منل کربل عظیم بڑے کرد سے عظیم تکلیف پریشانی اس سے تو یہ جو نجات دی اللہ نے صرف ان کے نصب سے جو ان کا خاندان تھا اسے نجات تو نہیں ملی و من آمنا اور جو تیرے ساتھ ایمان لایا وما آخلی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے لوگ تھے تو معلوم ہوا اہل سے مراد دونوں طرح ہے نصب کے رشتے میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اور اہل سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کے راستے پر ہیں علیہ السلام, السلام تو اس سے واضح ہوا کہ یہ جو اہل میں نہیں تھا اس لیے اہل میں نہیں تھا کہ اس کا راستہ نب علیہ سلاط اسلام کا راستہ نہیں تھا فلاط المین الجاہرین یہ آیا مبارکہ بھی ایک عجیب نقطہ لیے ہوئے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ سلاط اسلام کو تمدیخ کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ آئندہ سوال نہیں کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہ ہو وہ کون سی چیز تھی یہ نقطہ الحمد اللہ تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر سے ملا شیخ تیمیہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحی مح اللہ رحمتن وا کہ یہ سوال جب وہ ڈوب گیا اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا اور نو علیہ السلاط وسلام کے ایک خیال میں زن میں ظاہر کے اعتبار سے وہ مسلم تھا اور کافروں کا تھا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا تو اس پر خاموشی احکم الحاکمین کے معاملے میں ضروری تھی کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ ہی اپنے فیصلوں کی حکمت کو جانتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں قتل ہو گئے کیوں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ جبکہ امت مسلمہ کو ان کی شدید حاجت تھی اب بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی تھوڑی مہلت کیوں ملی حکومت کرنے کے لیے جبکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر امام تھے مسلمانوں کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا کیوں کامیاب ہوا ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو اللہ اسے ہلنے نہ دے کوئی قتل نہیں ہوتا جب تک اللہ قتل ہونے نہ دے ایک ہے اس کی مشیت ایک ہے اس کی رضا رضا اللہ کی یہ نہیں ہے اللہ اس پر راضی نہیں کہ عمر کو قتل کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالی نے کو شہید کیا جائے یہ قتل اللہ کی رضا نہیں کہ آفیہ صدیقی کی عزت لوٹی جائے مگر اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر وہ نہ چاہے تو سارے مل کر بھی کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اور اگر وہ چاہے تو سارے مل کر بھی روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے اس واسطے جو کام بظاہر ایسا نظر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر مبنی ہو اور اس کی حکمت عالیہ جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے دل میں کوئی بات آئے تو اس پر سوال ممنوع ہے ہر سوال ممنوع نہیں ہے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سوال نہ صرف جائز ہے بلکہ واضح بار حالات میں. اگر آدمی سوال نہیں کرے گا فص ال ذکر ان کم تم لاتم ذکر سے سوال نہیں کرے گا تو جاہل رہ جائے گا یہاں جس سوال سے منع کیا گیا وہ اللہ کے راز اور اللہ کی تقدیر ہے جس کی حکمت بالغا کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ یہ کہ وہ کسی حکمت سے کسی کو آگاہ کر دے تو نوف علیہ سلاط و سلام کا سوال کرنا بھی اس وجہ سے تھا کہ ظاہر میں وہ مسلم تھا ورنہ خوب کہا امام قرطبی نے اور امام شوقانی نے کہ نبی کے بارے میں کیسا سوچا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے یہ بتا دیا جائے علا من سابقہ علیہ القول ان کے بارے میں قول گزر چکا ہو کہ بیوی اور بیٹا دونوں کفار ہیں تو وہ کافر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے یقیناً اس میں یہ بات راجح ترین ہے ہم باقی مفسرین کی خطا کے باوجود ان پر کسی قسم کا کیچر نہیں اچھالنا چاہتے معذ اللہ ہر ایک شخص نے اپنے علم کے مطابق تفسیر کی مہارا یہ تفسیر عالی ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نف علیہ سلاط وسلام کے مقام اور ان کے مرتبہ اور توحید باری تعالی کی شان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مناسب تفصیل یہ سوال کی وجہ تھی اور اللہ کی طرف سے جو جھڑکی آئی تو وہ اس وجہ سے آئی کہ یہ تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور معلوم ہوا کہ اہل کا رشتہ نصب سے بڑھ کر ہے نصب کام نہیں آتا اور اہل ہونا راستہ اختیار کرنے کے اعتبار سے ان کا ساتھی ہونا یہ کام آتا ہے تو لوہ علیہ السلاۃ و سلام فرمات فعال اور اب بھی انوضکا ان کا مال علی فوراً اللہ کی نبی پر زاری تاری ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں اسی وقت توبہ باشتے ہوں شروع کرتے اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب ضلجلال ولی کرام میں تیری پناہ پکڑتا ہوں تیرے سوا کو اس پناہ دینے والا ہی نہیں مجھ سے غلطی ہو چکی کہ میں آئندہ کبھی اس چیز کے بارے میں پیچھے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں تقدیر کے معاملات میں نوح علیہ السلاۃ اسلام آئندہ کبھی سوال نہ کرے گا وا ار اللہ تعلی اور اگر تیری مغفرت شامل حال نہ ہوئی اور تیری رحمت نے مجھے نہ ڈھانپا ابن الخاطرین تو تیرا یہ بندہ نو بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ ہے امبیا علی مسلاطلاسلام کا انداز رب الجلال وال والاکرام کے دربار میں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور یہی انداز ہے جو توحید باری تعلیٰ کی چوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاف اکبر ہیں سب سے بڑھ کر شفات کرنے والے ہیں بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں رب الجلال والاکرام کے پاس جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالی کو جب دیکھوں گا تو اقن ساجدہ میں اسی وقت سجدہ ریز ہو جاؤں گا اس کے عرش کے نیچے اور اللہ جو محامد مجھے سکھائے گا ہم دو صنا کے جو کلمات جو اس وقت کے لیے ایسے ہوں گے کلمات یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ اس سے پہلے یہ کلمات کسی کو سکھانے والا ہوا نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی یہ کلمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیے جائیں گے کیونکہ اللہ اس دن جتنا غضبناک ہوگا انبیاء اور رسول سب کہیں گے کہ اللہ اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوگا اور وہ دن بھی بڑا سخت دن ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آج سے سجدہ ریز ہوں گے اور بڑی مدت طویل کے لیے سجدہ ریز رہے گے حتیہ کہ رب الجلال والاکرام کو غصہ جو ہے اس پر پہلے سے ہی رحمت سبقت لے گئی ہے یہ تو اللہ نے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی تو اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور حکم ہوگا ارفع یا محمد محمد سر اٹھاؤ سل مانگو تو کیا دیے جاؤ گے اشفا شفات کرو تو شفا محمد تیری شفات قبول کی جائے گی صلی اللہ علیہ و علی وسائی وسلم اور پھر اللہ کے نبی کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی شفات کی جیسے نوح کے لیے حد تھی علیہ خلاۃ ولاۃ خا تبنی تو اے نو میرے بارے ظالموں کے بارے میں میرے ساتھ خطاب نہ کرنا بات نہ کرنا کیونکہ میں نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد مقرر کی جائے گی یاد دلی حد میرے لیے حد مقرر کی جائے گی کہ مشرق کی سفارش نہیں کر لی صرف موحد کی سفارش کر لی اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت دے آمین اور جب ہم صرف توحید کہتے ہیں آمین سم آمین تو اس میں سنت شامل ہوتی ہے وہ توحید توحید نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار نہیں کی گئی بلکہ اپنی عقل کے ساتھ اور اپنی شیخی کے ساتھ اختیار کی گئی ایسا شخص شیخی خورا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے بالکل منکر ہے اپنے عمل کے ساتھ اگر وہ توحید کی تقسیم ان سے نہیں لیتا جو امام ہے توحید کے اور امام الانبیاء ہے علیہ السلاط وسلام پیلا یا نوخ کہا گیا اے نو اے یا نو ب سلام و براکات ام آلئی اے نوح کشتی سے اتر سلامتی کے ساتھ کہ تُو دنیا اور آخرت میں سلامت ہے ہماری طرف سے اور برکات کے ساتھ تو بھی وعلا امم من ام آک اور ساری امت جو تیرے ساتھ ہے معلومات جانوروں پر بھی اللہ کی رحمت اور برکت ہو گئی تبھی تو زمین ان جانوروں سے بھر گئی اور جو جو لوہ علیہ سلاط و کے ساتھ شامل ہوا یہ فائدہ ہے اہل حق کے ساتھ شامل ہونے کا اہل حق کے ساتھ آدمی ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کے لیے شامل ہو جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے اہل حق کون ہیں آج سارے ہی لوگ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں. یہ سوال بڑا وزنی ہے اور یہ سوال پریشان کرنے والا ہے ہر اس شخص کو جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتا ہے جس طرف جائیں کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں تو بھائی اس کا آسان تھا جو طریقہ ہے ڈھونڈنے کا وہ یہ ہے کہ کون ہے ان میں سے جو سب سے پرانے راستے پر بس وہ راستہ جو صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کو نبی علیہ سلاط والسلام دے کر گئے پھر اس پر تابئین چلے تبا تابئین نے اس راستے کی نقل کی اور پھر اس کے بعد محدثین کرام کے رام اور فلف شال اس راستے کو لے کر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سچی گواہی دیتے رہے اور ہر زمانے میں موجود رہے کیونکہ اس صادق المسلوک کا فرمانا ہے لا تزال من الحق گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور اگر وہ گروہ پہچانا ہی نہ جا سکے تو اس کی پیروی کا حکم دینا ظلم ہے اور اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے اللہ حکم دیتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کیا اللہ کے رسول جب پوچھا گیا تہتر فرقے بیان کرنے کے بعد کہ میری امت تہتر صرفوں میں تقسیم ہو جائے گی کہ ان میں سے حق کون ہے فرمایا جو لوگ اس پر ہیں ماں انا الحی ال جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے یہ نقطہ بہت خوبصورت بیان کیا اللہ وسلم یا کہیں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حق پر کہہ رہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے جس پر اس دن وہ تھے جس دن نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی اگر وہ طریقے پر آج کوئی قائم نہیں ہے تو پھر یہ پہچان کرانا ابس ہے ما ذلح اللہ پھر اس کا کیا فائدہ ہمیں کیا فائدہ اس کا اس کا فائدہ یہ سب ہے کہ یہ آج بھی موجود ہے ورنہ یہ رہنمائی ما اللہ استف اللہ کوئی رہنمائی نہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے ہمیں رہنمائی کی بنیاد دے رہے ہیں جو چیز ہی موجود نہیں کوئی صحابہ کے طریقے پر آج ہے ہی نہیں مسلمانوں میں سارے دعویٰ کرنے والے صحابہ کے طریقے سے ہٹ چکے تو پھر یہ کہنے کا معذ اللہ اس اللہ کیا فائدہ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ رسول جہنم وسا مسیرہ جو رسول کے راستے سے پھٹ گیا جدا ہو گیا اور اس کے بعد کہ اس پر حق کا راستہ واضح ہو چکا تھا من بعد ما ممباد تبئی نل ہو جا وہی رسبیلین اور وہ راستہ چلا جو ملین کا راستہ نہیں تھا اس کو ہم ادھر پھیر دیں گے جدھر پھرنا چاہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم اور برا ٹھکانا ہے جب اللہ نے گمراہی کے لیے یہ معیار ہمیں بیان کیا تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ راستہ کون سا جو طبیل مومنین ہے تو پھر اس کا جرم کیا پھرنے میں جرم ہی تب بنتا ہے کہ جب اس پر حق واضح ہو چکا اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ یہ وہی حق ہے جس پر مومنین چلا کرتے ہیں اور آج مومن چل رہے ہیں تب اس نے اس حق سے روح گردانی کی تو مجرم ہوا معلوم ہر زندگی گزارنے والے کو ہر زمانے میں یہ راستہ مل سکتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہ دیکھے کہ کون وہ لوگ ہے جو ایسا راستہ چل رہے ہیں جو کل بھی اہل ایمان کا راستہ تھا جو پرسوں بھی اہل ایمان کا راستہ تھا جو اس سے پہلے پچھلے سال بھی اہل ایمان کا راستہ تھا پچھلی صدی میں اس سے پہلی صدی میں اس سے پہلی سدی میں حتہ کے صحابہ تک پہنچ گئے کہ اس وقت بھی یہی راستہ تھا بس وہ لوگ صحیح باقی سب جھوٹے ہیں یہ کہتے ہیں نا جی اہل علم نے یہ کہا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حکام کفر پر ہیں یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں کفار کی مدد کرتے ہیں اور کفار کی حمایت کے لیے اسلام کے ساتھ استحجا کرتے ہیں اگر کوئی اسلامی سزا کہیں دے دی گئی یا نی, نہ دی گئی اس واقعہ سے قطع نظر کیونکہ طالبان تو اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ تو کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا یہ خود بنایا گیا بہرحال یہ واقعہ ہوا بھی ہو کہ کوڑے مارے گئے ہو کسی بجر کو تو اس کا استحجا اڑانے والے یقین اللہ کا دین کا استحجا اڑانے والے ایک واقعہ جس میں کوڑے لگائے گئے اس میں استضاع اڑانے کا انہوں نے اتنا موقع حاصل کیا کہ کوئی کسر نہ چھوڑی اور وہ واقعات جو دن رات برپا ہے کہ یہ بے دردی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے کہ جب ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے وہ دکھایا کریں نا ٹی وی پر کس طرح سے بچے جو ہیں وہ بلکتے ہیں اور اپنے زخموں سے چور کرا رہے ہیں اور ان کو کوئی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں ملتا کس طرح لوگ اپہج ہو گئے کس طرح عورتیں اور بچے آج بھی ہے کہ ایک گھر پر مارا ہے بم کل اور تیرہ ہلاک ہو گئے جس میں عورتیں بچے بھی سب مار دیے ایک آدمی کہیں نظر آ انہیں امریکہ والوں کو کہ ان کا دشمن موجود ہے مجاہدین میں سے یہ پوری مسجد کو گرا دیتی مسجد گر گئی خودکش حملے سے جبکہ کل پرسوں نے پولیس پر جو خود کش حملہ ہوا تھا اس میں دکھایا کہ چھت کا پنکھا ٹیڑھا ہو گیا معلوم پنکھا ٹیڑا ہو سکتا ہے خود کچھ کے ساتھ مسجد کا گرنا ناممکن نظر آتا ہے تجربہ اور عقل اس کی شہادت نہیں دیتی کہ نیچے زمین پر لوگ خود کچھ کریں اور دو منزلہ مسجد جو لوگوں پر آن گرے یہ تو جمعہ پڑھتے ہوئے بھی لوگوں کا لحاظ نہیں کرتے اور ایک شرحی سزا کو یوں بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ شریعت سے دہل جائیں لوگ کیونکہ زنا کرنے والے تو بہت ہیں اور اکثر وہی ہے جو اقتدار میں تو ان کو یہ پیغام سنا دیا جائے کہ اگر اس شریعت کو روکا نہ گیا جو آج پھوٹ رہی ہے پاکستان میں تو یہ تم سب زانیوں کو اس طرح کوڑے لگائے گی کوڑے بھی نہیں لگائے گی رجم کرے گی یہ سن لو ہم تو کہتے ہیں کوڑے نہیں لگائے گی رجم کرے گی اور تم اگر چاہو گے تمہیں بٹھا کر کیا جائے تو بٹھا کے کیا جائے گا اگر لیٹ کر ہونا پسند نہیں ہے دین کا اتحاد کرنے والے اللہ سے ڈرتے نہیں اور پھر کہا جاتا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کبھی علما نے کہا کوئی عالم کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس وقت جبکہ علماء علما الاولون ہمارے ساتھ ہم علم پر ہیں طالب علم کیوں نہ ہو ادنا سے ادنا ایک یہ آیتی معلوم کیوں نہ ہو اگر مجھے یہ یقین ہے کہ اس کی تفسیر سلف صالحین سے یہی ملتی ہے مجھے بیان کرنے کا حق ہے یہی شیخ المانی رحیم اللہ اپنی تقریر میں کہتے تبلیغی جماعت پر رد کرتے ہوئے ان کی بدعات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل دیتے ولو ویا کہ نبی علیہ صلاحت و نے کہا ایک آئے بھی معلوم ہو مجھ سے تو پہنچا دو تو یہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح ٹولہ بنا کر پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا جس نے کہا تھا پہنچا دو اسی کا پہنچانے کا طریقہ استعمال کرو یہ طریقہ اس کا نہیں ہے کہ جاہے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے روانہ کر دیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے پھر جتنا دین سکھاتے تھے وہ پہنچانے کی اجازت دیتے تھے یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک عام آدمی بھی اگر جانتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا نکلنے سے اور ایک انگریز مسلمان ہوا ہے ایک امریکی نے توبہ کی حقائق کو دیکھ کر اور جب وہ وضو کر رہا تھا اس کی ہوا بھی نکل رہی تھی تو اس نے وضو کامل کیا اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ایک عام آدمی کو بھی حق ہے یہ کہنے کا کہ بھائی اللہ آپ کو اسلام مبارک کرے اللہ آپ کی نموس, نماز قبول کرے آپ مجھے بڑے محبوب ہیں مگر یہ وضو کا ناقض ہے وضو آپ کا جاتا رہا آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یہ اسے حق ہے کیونکہ اسے اس کی تفصیل معلوم ہے کہ پوری امت اسی پر جمع ہے کہ جب آواز سنی جائے یا بو آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بیان کرنے کا حق رکھتا ہے وہ چیز بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا جس کا اسے علم نہیں ہے الحمد علم جو ہے سابقون الاولون کا یہ گواہی دیتا ہے کہ شریعت کے ساتھ استحضاء کرنے والا کبھی اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے نہیں بچتا اور یہ نواقز میں سے ہے کافر کرنے والی بات ہے تو کہا اے نوح آپ اتر جائیے آپ پر بھی برکات اور سلامتی دنیا اور آخرت میں اور جو امتیں آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی برکات برکات سے مراد خاص طور پر دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ار سلامتی سے مراد دنیا اور آخرت میں سلامتی وہ عمام اور ایسی امتیں سلومت یا مصوحم من عذاب العلیم یعنی تم میں سے پھر دوبارہ کفر ہوگا اور وہ امتیں نکلیں گی جن کو وقتی طور پر ہم دنیاوی فائدہ دیں گے اور ہمارے ہاں ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ لپٹ جائے گا یا, مص... یا مصوحم ان کو چھو لے گا یعنی ان کو لپٹ جائے گا یہ وہ ہیں جو نوح کے بعد کافر ہوئے حتیٰ کہ رب الجلال و اکرام نے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح انبیاء اور رسول علیہ اسلام مبوس کیے تل کا من امبا غیب یہ وہ غیب کی امبا ہے خبریں ہیں, ہیں نو الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ماکن تلم اے نبی تو نہیں تھا ان کو جانتا انتا جب انتا دوبارہ آیا تو اس میں زبردست تاقید ہوئی ہے کہ اے نبی علیہ السلاۃ وسلم تو خود بھی نہ جانتا تھا ولا کیوں قوم جانتی تھی بال قبل اس وحی سے پہلے معلومہ علم غیب صرف رب الجلال والاکرام کے پاس ہے جو علم غیب انبیاء صلاحط و والسلام میں اور مخلوق میں بزرگان دین میں مانتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے کا مرتقب ہے اور اگر اس سے توبہ نہیں کرے گا تو مشرقین کی فہرست میں شامل ہوگا بلکہ مرتدین کی اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے یہ کیا پس ڈیٹ صبر کر صبر کس پر کر شریعت پر جم جا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دیا جس کے نتیجے میں تیرے ساتھ اور تو خود بچ گئے ان العیبت دل بے بے شاقبت انجام جو ہے وہ متقین ہی کے حق میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کہا کہ اے نبی ان کے لیے جلدی نہ کر فسٹ بر کما صبر اول العظم رسول صبر کر جس طرح العظم رسول کرتے رہے صبر کی دونوں تشریحات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے ایک تو صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آ جائے جگہ فضا نہ کرے اس کو اللہ کی حکمت سمجھے اور اس پر راضی ہو جائے اور اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے یہ تقدیر کا عقیدہ اتنا میٹھا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے دکھ دور کر دیتا ہے الحمدللہ اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا اب اگر ہو گئی ہے تو رب ربض الجلال ولیکرام کے ساتھ بگاڑنے کے بجائے کیوں نہ بنا لی جائے حق تو یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ آج بھی دل اس پر شکایت کرنے والا نہیں ہے اور ان راجیون پڑھتے ہوئے اجر کمالے اور پھر کہ قطب اللہ ماشا فل تو کہا صبر ایک تو یہ ہے کہ دکھ سکھ پر جگہ فضا نہ کرے ایک صبر جو اس سے بڑھ کر اس کی تفسیر اور تمام سلط سے ملتی وہ یہ ہے کہ شریعت کے راستے میں ہی نجات سمجھے دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھے کل ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو کارٹونوں کے ذریعے تبلیغ کی جاتی ہے یا فلمیں بنائی جاتی ہیں جیسے دی میسج فلم بنائی گئی اسلام کے پیغام کے لیے اور اس میں صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کو دکھایا گیا کنجروں نے ان کا روپ دھارا بھانڈ اور کنجر یہ جو آرٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اس طرح سے اس فلم کے ذریعے جناب اسلامی جذبات ابھرتے ہیں بچوں کو کارٹون دکھائے گئے اور وہ واقعہ دکھایا گیا جو صحیح مسلم کی حدیث میں اصحاب الاخدود کا ہے وہ سارا واقعہ دکھایا گیا وہ بچہ جو کہ یقیناً اللہ کا ولی تھا وہ دکھایا گیا کارٹون کی شکل میں تو یہ اس طریقے سے بچوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے اور یہ مجبوری ہے ہماری کیونکہ دوسری طرف غلط تربیت دینے والے بڑے زوردار وسائل رکھتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے فائدہ دلیل نہیں ہے سمرہ دلیل نہیں ہے دلیل قرآن و سنت ہے صبر یہی ہے کہ اگر اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہم یہ کبھی بھی نہ کریں گے اس سے فائدوں کے انبار لگتے ہوئے محسوس کی لو کیا فائدہ پاکستان بننے سے نہیں ہوا بہت فائدہ یہ فائدہ ہی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے بول رہے ہیں مگر کیا اس کی فائدے کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک اسلامی تحریک قرار پائے گی ہرگز نہیں فائدہ اس سے بہت ہوا کہ لوگوں نے بعض اوقات اپنی لڑکیاں یہاں مصری شاہ میں ایک عالم دین نے گواہی دی اپنی لڑکیاں قبر پوجنے والوں کو بیاں دی وہ بڑے بڑے کاروباری شیوخ تھے یعنی شیخ یہاں کا جو شیخ ہوتے ہیں, ذات والے بہت کاروباری لوگ تھے شورفا تھے معززین تھے لڑکیاں خوبصورت تھیں سلیقہ شار تھی عقل مند تھیں توحید والی تھی وہ جب ان کی بیویاں بنی تو انہوں نے اپنے خامدوں کو متاثر کیا آج وہ عالم کہتے کہ اعلی حدیثوں کی مسجدیں بھر دی ان کی اولادوں نے تو گویا یہ اچھا کام کیا کہ اپنی موحدہ بیٹی کو مشرک کے ساتھ بیا دیا اس کے بعد جب یہ فائدہ سامنے آیا تو فائدہ دلیل بن گیا فائدہ کبھی دلیل نہیں ہوتا سمرہ کبھی دلیل نہیں ہوتا اس کے برعکس ایک شخص نے اپنی بچی نہیں بیا ہی اس کو توحیدیوں میں سے کوئی رشتہ نہ ملا اس کی بچی بڑھی ہو گئی اس کی شادی نہ ہو سکی وہ یہ فائدے میں ہے یہ دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹ گیا ہے اور اس عورت کے ساتھ رب جلال ولی کی رحمت شامل حال ہے یہ مسکینہ یہ مظلومہ تمام مسلمان اس ظلم میں یقین شریک ہیں اس کے لیے سب کو فکر کرنی چاہیے تھی مگر یہ عورت بہرحال صبر و استقامت کا ایک پہاڑ بنی رہی اور اس نے ان کسی مشرک سے رشتہ کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو یہ ایک فائدہ ہے ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آتا تو صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا راستہ جب معلوم ہو جائے تو دوسری راست دوسرے راستے کا سننا کیا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا برداشت نہ کرے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے تو اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو انبیاء علیہ و سلام پر ایمان لاتے ہیں پھر اس ایمان پر جم جاتے ہیں اور اس جم جانے سے یہ ثبوت دنیا کے لیے بھی باقی چھوڑتے ہیں کہ ایمان سے کبھی جس کو سمجھ آ جائے وہ پھیرا نہیں جا سکتا اور یقینا مسلمانوں نے آج صبر و استقامت کی جو داستانیں رقم کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کفر بھی اب یہ مان چکا ہے کہ جہاد کو اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کو اب دنیا میں کوئی بھی روک نہیں سکتا الحمدللہ ان کے منہ سے نکلتا ہے پرویز مشرف نے امریکہ میں جو لیکچر دیا تھا آج کر وہ لیکچر دیتا پھرتا ہے سیکولرزم پھیلانے کے لیے اس لیکچر پر ٹکٹ بلیک ہوئے تھے اس قدر دنیا امڈ کر آئی تھی کہ یہ ہارا ہوا جواریہ اب کیا کہتا ہے تو اس شخص نے یہ کہا کہ مغرب ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے اور ہمیں دیتا نہیں ہے وقت پر اہم میدان میں جب ہمیں پہنچا لیتا ہے تو ہمیں دیتا نہیں اور اگر یہی کچھ کرتا رہا تو دنیا اسامہ بن لادن کے فلسفے پر چل نکلے گی یہ اس کی چال ہے اس سے یہ نہ کہا گیا کہ اتنا حق پرست ہو جاتا ہے کہ دنیا اسلام کی حقیقت پر چل نکلے گی اسامہ بن لادن کہا گیا جیسے جب جس نے توحید کا اعلان کیا کہا وہ ہابی ہے یہ قرآن و سنت نہیں یہ محمد بن عبد الوہب کا دین ہے جس نے جہاد کا عالم بلند کیا کہا کہ یہ جہاد اسلامی نہیں یہ اسامہ کا پیروکار ہے کوئی اسامہ وغیرہ کا محتاج نہیں ہے اللہ کا دین کیا خوب کا احمد ظاہر نے پوچھا گیا اسامہ مر گیا اس نے کہا یقین کرو اگر مرا نہیں تو مر ضرور جائے گا اللہ کا دین زندہ اور زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی حق پر ایمان لانے کی اور حق پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہماری روح اس حال میں قبض ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم رب الجلال والاکرام کے رب ہونے پر محمد کے نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دین ہونے پر مکمل طور پر مطمئن اور راضی ہو آمین